میرے مصطفیٰ آئے کفر کے اندھیروں میں نور کا تبک میرے مصطفیٰ ایپیسوڈ تھرٹی ایٹ 38 کل مختوم دفاعی منصوبہ یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب و تنظیم قائم کی اور جنگی نقطے نظر سے اسے کئی صفوں میں تقسیم فرمایا ماہر تیر اندازوں کا ایک دستہ بھی منتقیب کیا جو 50 مردان جنگی پر مشتمل تھا ان کی کمان حضرت عبداللہ بن جبیر بن نعمان انصاری کو سپرد کی اور انہیں وادی قناتا کے جنوبی کنارے پر واقع ایک چھوٹی سی پہاڑی پر جو اسلامی لشکر کے کی کیمپ سے کوئی ڈیڑھ سو میٹر جنوب مشرق میں واقع ہے اور اب جبل کے نام سے مشہور ہے فرمایا اس کا مقصد ان کلمات سے واضح ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تیر اندازوں کو ہدایت دیتے ہوئے ارشاد فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کمانڈر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا شہ سواروں کو تیر مار کر ہم سے دور رکھو وہ پیچھے سے ہم پر چڑھ نہ آئے ہم جیتے یا ہاریں تم اپنی جگہ رہنا تمہاری طرف سے ہم پر حملہ نہ ہونے پائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کا مخاطب کر کے فرمایا ہماری پشت کی حفاظت کرنا اگر دیکھو کہ ہم مارے جا رہے ہیں تو ہماری مدد کو نہ آنا اور اگر دیکھو کہ ہم مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا اور صحیح بخاری کے الفاظ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اگر تم لوگ دیکھو کہ ہمیں پرندے تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں اور اگر تم لوگ دیکھو کہ ہم نے قوم کو شکست دے دی ہے اور انہیں کچل دیا ہے تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں ان سخت ترین فوجی احکامات اور ہدایت کے ساتھ اس دستے کو اس پہاڑی پر متعین فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے پہنچ سکتا تھا اور ان کو محاصرے اور نرغے میں لے سکتا تھا باقی لشکر کی ترتیب یہ تھی کہ میمنا پر حضرت منظر بن امر مقرر ہوئے اور میسرا پر حضرت زبیر بن عوام اور ان کا معاون حضرت مقدار بن اسود کو بنایا گیا حضرت زبیر کو یہ مہم بھی سوپی گئی کہ وہ قالد بن ولید کے شہ سواروں کی راہ روکے رکھیں اس ترتیب کے علاوہ صف کے اگلے حصے میں ایسے ممتاز اور منتقب بہدر مسلمان رہ گئے جس کی جانبازی و دلیری کا شہرا تھا اور جنہیں ہزاروں کے برابر مانا جاتا تھا یہ منصوبہ بڑی باریکی اور حکمت پر مبنی تھا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی قیادت کی ابقریت کا پتا چلتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کمانڈر کیسا ہے بالیاقت کیوں نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باریک اور با حکمت منصوبہ تیار نہیں کر سکتا کیونکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ کہ دشمن کے بعد یہاں تشریف لائے تھے لیکن آپ نے اپنے لشکر کے لیے وہ مقام منتخب فرمایا جو جنگی نقطۂ نظر سے میدان جنگ کا سب سے بہترین مقام تھا یعنی اپنی پشت اور دایاں بازو محفوظ کر لیا اور بائیں بازو دوران جنگ جس واحد شراب سے حملہ کر کے پشت تک پہنچا جا سکتا تھا اسے تیر اندازوں کے ذریعے بند کر دیا اور پڑاؤ کے لیے ایک اونچی جگہ منتقب فرمائی اگر قدانہ کا سطاب شکست سے دوچار ہونا پڑے تو بھاگنے اور طاقب کنندگان کی قید میں جانے کے بجائے کیمپ میں پناہ لی جا سکے اور اگر دشمن کیمپ پر قبضے کے لیے پیش قدمی کرے تو اسے نہائید سنگین قصارہ پہنچایا جا سکے اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو اپنے کیمپ کے لیے ایسا نشے بھی مقام قبول کرنے پر مجبور کر دیا کہ اگر وہ غالب آجائے تو فتح کا کوئی قاس فائدہ نہ اٹھا سکے اور اگر مسلمان غالب آ جائیں تو تعقب کرنے والوں کی گرفت سے بچ نہ سکے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممتاز بہدروں کی ایک جماعت منتقب کرکے کے فوجی تعداد کی کمی پوری کر دی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی ترتیب و تنظیم تھی جو سات شوال تین ہجری یوم سنیچر کی صبح عمل میں آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر میں شجاعت کی روح موتتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ دیں جنگ شروع نہ کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے اوپر دو زریں پہن رکھی تھیں اب آپ نے صحابہ کرام کو جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے تاکید فرمائی جب دشمن سے ٹکراؤ ہو تو اور اور اولو لزمی سے کام لیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں دلیری بہادری کی روح پھونکتے نہایت تیز تلوار بے نیام کی اور فرمایا کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے اس پر کئی صحابہ تلوار لینے کے لیے لپک پڑے جن میں علی بن ابی طالب زبیر بن عوام اور عمر بن قطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے لیکن ابو دجانہ سماغ بن قرشا نے آگے بڑھ کر ارس کی کہ یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے دشمن کے چہرے کو مارو یہاں تک کہ یہ ٹیڑی ہو جائے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار انہیں دے دی اور ابو دجانہ بڑے جہباس تھے لڑائی کے وقت اکڑ کر چلتے تھے ان کے پاس ایک سرخ پٹی تھی جب اسے باندھ لیتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ وہ اب موت تک لڑتے رہیں گے چنانچہ جب انہوں نے تلوار لی تو سر پر پٹی بھی باندھ لی اور پریقین کی صفوں کے درمیان اکڑ کر چلنے لگے یہی موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند ہے لیکن اس جیسے موقع پر نہیں مکی لشکر کی تنظیم مشرکین نے بھی صف بندی کے اصول پر اپنے لشکر کو مرتب اور منظم کیا ان کا سپہ سالار ابو سفیان تھا جس نے قلب لشکر میں اپنا مرکز بنایا میمنا پر قالب بن ولید تھے جو ابھی مشرک تھے میسرہ پر اکرما بن ابھی جہل تھا پیدل فوج کی کمان سفان کے پاس تھی اور ہاتھ میں تھا یہ منصب انہیں اسی وقت سے حاصل تھا جب عبد مناف نے اسی سے وراثت میں پائے ہوئے مناسب کو باہم تقسیم کیا تھا جس کی تفصیل ابتدائی کتاب میں گزر چکی ہے پھر باپ دادا سے جو دستور چلا آ رہا تھا اس کے پیش نظر کوئی شخص اس منصب کے بارے میں ان سے نظر بھی نہیں کر سکتا تھا لیکن سپہ سالار ابو سفیان نے انہیں یاد دلایا کہ جنگ بدر میں ان کا پرچمبردار نظر بن ہارث گرفتار ہوا تو قریش کو کن حالات سے دوچار ہونا پڑا تھا اس بات کو یاد دلانے کے ساتھ ہی ان کا غصہ بھڑکانے کے لیے کہا جھنڈا لے رکھا تھا تو ہمیں جن حالات سے دوچار ہونا پڑا وہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے درقیقت فوج پر جھنڈے ہی کی جانب سے زد پڑتی ہے جب جھنڈا گر پڑتا ہے تو فوج کے قدم اکھڑ جاتے ہیں پس اب کی بار آپ لوگ یا تو ہمارا جھنڈا ٹھیک طور سے سنبھالیں یا ہمارے اور جھنڈے کے درمیان سے ہٹ جائیں ہم اس کا انتظام خود کر لیں گے اس گفتگو سے ابو سفیان کا جو مقصد تھا اس میں وہ کامیاب رہا اس کی بات سن کر بنی عبدودار کو ہوا آیا انہوں نے دھمکیاں دی معلوم ہوتا تھا اس پر پل پڑیں گے کہنے لگے ہم اپنا جھنڈا تمہیں دیں گے کل جب ٹکر ہوگی تو دیکھ لینا ہم کیا کرتے ہیں اور واقعی جب جنگ شروع ہوئی تو وہ نہایت پامردی کے ساتھ جمع رہے یہاں تک کہ ان کا اجل ایک ایک بن گیا। کی سیاسی چال بازی آغاز جنگ سے کچھ پہلے قریش نے مسلمانوں کی صف میں پھوٹ ڈالنے اور نظہ پیدا کرنے کی کوشش کی اس مقصد کے لیے ابو سفیان نے کہ اور سے طرف نہ ہوگا کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن جس ایمان کے آگے پہاڑ بھی نہیں ٹھہر سکتے اس کے آگے یہ چال کیوں کر کامیاب ہو سکتی تھی چنانچہ انصار نے اسے نہایت سخت جواب دیا اور کروی کسیلی سنائی پھر وقت سفر قریب آ گیا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کے قریب آ گئیں تو قریش نے اس مقصد کے لیے ایک اور کوشش کی یعنی ان کا ایک قیانت کوش آلے کار ابو عامر فاسخ مسلمانوں کے سامنے نمودار ہوا اس شخص کا نام عبد امر بن سیفی تھا اور اسے راہب کہا جاتا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھ دیا یہ جاہلیت میں قبیل کا سردار تھا. لیکن جب اسلام کی آمد آمد ہوئی تو اسلام اس کے گلے کی پھانس بن گیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھل خل کر عداوت پر اتر آیا چنانچے وہ مدینے سے نکل کر قریش کے پاس پہنچا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکا بھڑکا کر آمدۂ جنگ کیا اور یقین دلایا میری قوم کے لوگ مجھے دیکھیں گے تو میری بات مان کر میرے ساتھ ہو جائیں گے چنانچہ یہ پہلا شخص تھا جو میدان عہد میں احابیش اور اہل مکہ کے غلاموں کے ہمراہ مسلمانوں کے سامنے آیا اور اپنی قوم کو پکار کر اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا قبیلے اوس کے لوگو میں ابو ہوں ان لوگوں میں کہا او فاص اللہ کو کچھ نصیب نہ کرے اس نے جواب سنا تو کہا او ہو میری قوم میرے بار چھر سے دو چار ہو گئی ہے پھر جب لڑائی شروع ہوئی تو اس شخص نے بڑی پرزور جنگ کی اور مسلمانوں پر جم کر پتھر برسائے اس طرح قریش کی جانب سے اہل ایمان کی صفوں میں تفرقہ ڈالنے کی دوسری کوشش بھی ناکام رہی اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ تعداد کی کثرت اور ساز و سامان کی فراوانی کے باوجود مشرقین کے دلوں پر مسلمانوں کا کس قدر خوف اور ان کی کیسی داری تھی جوش و ہمت دلانے کے لیے قریشی عورتوں کی تب ادھر قریشی عورتیں بھی جنگ میں اپنا حصہ ادا کرنے اٹھی ان کی قیادت ابو سفیان کی بیوی ہند بنتے اتبا کر رہی تھی ان عورتوں نے صفوں میں گھوم گھوم کر اور دف پیٹ پیٹ کر لوگوں کو جوش دلایا لڑائی کے لیے بھڑکایا جاں بازوں کو غیرت دلائی اور بازی اور شمشیر زمین مار دھاڑ کے لیے جذبات کو تا کیا کبھی وہ علم برداروں کو مخاطب کر کے یوں کہتی دیکھو عبدار دیکھو پشت کے پاس دار خوب کرو شمشیر کوار اور کبھی اپنی قوم کو لڑائی کا جوش دلاتے ہوئے یوں کہتی اگر پیش قدمی کرو گے تو ہم گلے لگائیں گی اور قالینیں بچھائیں گی اور اگر پیچھے ہٹو گے تو جائیں گی اور الگ ہو جائیں گی جنگ کا پہلا ایندھن اس کے بعد دونوں فریق بالکل آمنے سامنے اور قریب آ گئے اور لڑائی کا مرحلہ شروع ہو گیا جنگ کا پہلا ایندھن مشرقین کا طلحہ قریش کا نہایت بہادر شہ سوار تھا اسے مسلمان کپشل کتبہ لشکر کا مینڈا کہتے تھے یہ اونٹ پر سوار ہو کر نکلا اور مبارزت کی دعوت دی اس کی حد سے بڑی ہوئی شجاعت کے سبب عام صحابہ مقابلے سے کترا گئے لیکن حضرت زبیر آگے بڑھے اور ایک لمحے کی محلت دیے بغیر شیر کی طرح جس لگا کر اونٹ پر جا چڑھے پھر اسے اپنی گرفت میں لے کر زمین پر کود گئے اور تلوار سے زبہ کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ولولہ انگیز منظر دیکھا تو فرتے مسرت سے نارے تکبیر بلند کیا مسلمانوں نے بھی نعرے تکبیر لگایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کی تعریف کی اور فرمایا ہر نبی کا ایک ہوتا ہے اور میرے زبیر ہیں. کا مرکز سقل اور شعلے بھڑک اٹھے اور پورے میدان میں پرزور مار دھاڑ شروع ہو گئی مشرقین کا پرچم مارکے کا مرکز شکل تھا بنو عبد الدار نے اپنے کمانڈر طلحہ بن ابھی طلحہ کے قتل کے بعد یہ کے بعد دیگر پرچم سنبھالا لیکن سب کے سب مارے گئے سب سے پہلے طلحہ کے بھائی عثمان بن طلحہ نے پرچم اٹھایا یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا پرچم والوں کا فرض ہے کہ نیزہ خون سے رنگین ہو جائے یا ٹوٹ جائے اس شخص پر حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے حملہ کیا اور اس کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ وہ ہاتھ سمیت کندھے کو کاٹتی اور جسم کو چیرتی ہوئی ناف تک جا پہنچی یہاں تک کہ پھیپڑا دکھائی دینے لگا اس کے بعد ابو سعد بن ابی ابہ نے جھنڈا اٹھایا اس پر حضرت سعد بن ابی وقاص نے تیر چلایا اور وہ ٹھیک اس کے گلے میں لگا جس سے اس کی زبان باہر نکل آئی اور وہ اسی وقت مر گیا لیکن بعض صیرت نگاروں کا کہنا ہے ابو سعید نے باہر نکل کر دعوت مبارزت دی اور حضرت علی نے آگے بڑھ کر مقابلہ کیا دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کا ایک وار کیا لیکن حضرت علی نے ابو سعید کو مار لیا اس کے بعد مسافہ بن تلہ بن ابی تلہ نے چھنڈا اٹھایا لیکن اسے عاصم بن ثابت نے تیر مار کر قتل کر دیا اس کے بعد اس کام تمام کر دیا اور ان دونوں کے بھائی جلاس بن ابھی تلح بن نے جھنڈا اٹھایا مگر اسے طلحہ بن عبید اللہ نے ختم کر, کر دیا اور کہا جاتا ہے کہ آسم بن ثابت بن ابی افلاح نے تیر مار کر قتم کر دیا یہ ایک ہی گھر کے چھے افراد تھے یعنی سب کے سب ابو طلح عبداللہ بن عثمان بن عبدالدار کے بیٹے یا پوتے تھے جو مشرقین کے جھنڈے کی حفاظت کرتے ہوئے مارے گئے اس کے بعد قبیل بنی عبدالدار کے کور شخص ارتا بن شرحبیل نے پرچم سبھالا لیکن اسے حضرت علی بن عبی طالب نے اور کہا جاتا ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے قتل کر دیا اس کے بعد شریح بن قارز نے جھنڈا اٹھایا مگر اسے قزمان نے قتل کر دیا قزمان منافق تھا اور اسلام کے بجائے قبائلی حمیت کے جوش میں مسلمانوں کے ہمراہ لنے آیا تھا شریح کے بعد ابو زید بن عمر بن عبد مناف عبدالی نے جھنڈا سمحالا مگر اسے بھی قزمان نے ٹھکانے لگا دیا پھر شرحبیل بن حاشم ابدری کے ایک لڑکے نے جھنڈا اٹھایا مگر وہ بھی قزمان کے ہاتھوں مارا گیا یہ بنو عبد الدار کے 10 افراد ہوئے جنہوں نے مشرقین کا جھنڈا اٹھایا اور سب کے سب مارے گئے اس کے بعد اس قبیلے کا کوئی آدمی باقی نہ بچا جو جھنڈا اٹھاتا لیکن اس موقع پر ان کے ایک حبشی غلام نے جس کا نام تھا لبک کر اٹھا لیا اور, ایسی بہادری اور پامردی سے لڑا کہ اپنے سے پہلے اٹھانے والے اپنے سے بھی بازی لے گیا یعنی یہ شخص مسلسل لڑتا رہا یہاں تک کہ اس کے دونوں ہاتھ یہ دیگرے کاٹ دیے گئے لیکن اس کے بعد بھی اس نے جھنڈا گرنے نہ دیا بلکہ کے گھٹنے کے بل بیٹھ کر سینے اور گردن کی مدد سے کھڑا کی رکھا یہاں تک کہ جان سے مار ڈالا گیا اور اس وقت بھی یا تو میں نے کوئی باقی نہ چھوڑا اس غلام ثواب کے قتل کے بعد جھنڈا زمین پر گر گیا اور اسے کوئی اٹھانے والا باقی نے بچا اس لیے وہ گرا ہی رہا بقیہ حصوں میں جنگ کی قیفیت ایک طرف مشرقین کا جھنڈا مارکے کا مرکز تھا تو دوسری طرف میدان کے بقیہ حصوں میں بھی شدید جنگ جاری تھی مسلمانوں کی صفوں پر ایمان کی روح چھائی ہوئی تھی اس لیے وہ شرک و کفر کے لشکر پر اس سیلاب کی طرح ٹوٹے پڑ رہے تھے جس کے سامنے کوئی بند ٹھہر نہیں پاتا مسلمان اس موقع پر امت امد کہہ رہے تھے اور اس جنگ میں یہی ان کا شار تھا ادھر ابودہ نے اپنی سرخ پٹی باندھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تھامے اور اس کے حق کی ادائیگی کا عزم مصمم کیے پیش قدمی کی اور لڑتے ہوئے دور تک جا گھسے اور جس مشرق سے ٹکراتے اس کا سفایا کر دیتے انہوں نے مشرقین کی صفوں کی صفیں الٹ دی حضرت زبیر بن عوام کا بیان ہے کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار مانگی اور آپ نے مجھے نہ دی تو میرے دل پر اس کا اثر ہوا اور میں نے اپنے جی میں سوچا کہ میں آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ کا بیٹا ہوں قریشی ہوں اور میں نے آپ کے پاس جا کر اپو جانا سے پہلے تلوار مانگی لیکن آپ نے مجھے نہ دی اور انہیں دے دی اس لیے واللہ میں دیکھوں گا کہ وہ اس سے کیا کام لیتے ہیں چنانچے میں ان کے پیچھے لگ گیا انہوں نے یہ کیا کہ پہلے اپنی سرخ پٹی نکالی اور سر پر باندھی اس پر انسار نے کہا ابو دجانہ نے موت کی پٹی نکال لی ہے پھر وہ یہ کہتے ہوئے میدان کی طرف بڑھے میں نے اس نقلستان کے دامن میں اپنے قلیل سے عہد کیا ہے کہ کبھی صفوں کے پیچھے نہ رہوں گا بلکہ آگے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی تلوار اس کے بعد انہیں جو بھی مل جاتا اسے قتل کر دیتے ادھر مشرقین میں ایک شخص تھا جو ہمارے کسی بھی زخمی کو پا جاتا تو اس کا خاتمہ کر دیتا یہ دونوں رفتہ رفتہ قریب ہو رہے تھے میں نے اللہ سے دعا کی کہ دونوں میں ٹکر ہو جائے اور واقع تن ہو گئی دونوں نے ایک دوسرے پر ایک ایک وار کیا پہلے مشرق نے ابو دجانہ پر تلوار چلائی لیکن ابو دجانہ نے یہ حملہ ڈھال پر روک لیا اور مشرق کی تلوار ڈھال میں پھنس کر رہ گئی اس کے بعد ابو دجانہ صفوں پر صفیں درہم برہم کرتے ہوئے آگے بڑھے یہاں تک کہ قریشی عورتوں کی کمانڈر تک جا پہنچے انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ عورت ہے چنانچین کا بیان ہے کہ میں نے ایک انسان کو دیکھا وہ لوگوں کو بڑے زور و شور سے جو شو تلا رہا تھا اس لیے میں نے اس کو نشانے پر لے لیا لیکن جب تلوار سے حملہ کرنا چاہا تو اس نے ہائے پکار مچائی اور پتا چلا کہ عورت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو بٹا نہ لگنے دیا کہ اس سے کسی عورت کو ماروں یہ عورت ہند بنت اتبا تھی چنانچہ حضرت زبیر بن عوام کا بیان ہے کہ میں نے ابو دجانہ کو دیکھا کہ انہوں نے ہند بنت اتبا کے سر کے بیچوں بیچ تلوار بلند کی اور پھر ہٹا لی میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں ادھر حضرت حمزہ بھی بپرے ہوئے شیر کی طرح جنگ لٹ رہے تھے اور بے نظیر مار دھار کے ساتھ قلب لشکر کی طرف بڑھے اور چڑھے جا رہے تھے ان کے سامنے سے بڑے بڑے بہادر اس طرح بکھر جاتے تھے جیسے ہوا میں پتے اڑ رہے ہوں انہوں نے مشرقین کے علم کے صفائے میں نمایاں رول ادا کرنے کے علاوہ ان کے بڑے بڑے جام بازوں اور بہادروں کا بھی حال خراب کر رکھا تھا لیکن اسی عالم میں ان کی شہادت واقع ہو گئی مگر انہیں بہادروں کی طرح رو در رو لڑ کر شہید نہیں کیا گیا بلکہ بزدلوں کی طرح چھپ چھپا کر بے قبری کے عالم میں مارا گیا اللہ کے شیر حضرت حمزہ کی شہادت رضی اللہ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل وحشی بن حر تھا ہم ان کی شہادت کا واقعہ اسی کی زبانی نقل کرتے ہیں اس کا بیان ہے کہ میں جبیر بن مطام کا غلام تھا اور ان کا چچا تو بن عدی جنگ بدر میں مارا گیا تھا جب قلیش جنگ عہد پر روانہ ہونے لگے تو جبیر بن مطام نے مجھ سے کہا اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کو میرے چچا کے بدلے قتل کر دو تو تم آزاد ہو وحشی کا بیان ہے کہ اس پیشکش کے نتیجے میں میں بھی لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا میں ہفش آدمی تھا اور تلاش میں تھی بلا کر میں نے انہیں لوگوں کی پہنائی میں دیکھ لیا وہ کاکس اونٹ معلوم ہو رہے تھے لوگوں کو درہم برہم کرتے جا رہے تھے ان کے سامنے کوئی چیز ٹک نہیں پاتی وی ان کے سے تیار ہی ہو رہا تھا اور ایک درخت یا پتھر دینا چاہتا تھا اتنے میں سوا بن مجھ سے آگے بڑھ کر ان کے پاس جا پہنچا حمزہ نے اسے للکار کہا، اور ساتھ ہی زور کی تلوار ماری کہ گویا اس کا سر تھا ہی نہیں وحشی کا بیان ہے کہ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا نیزہ تولا اور جب میری مرضی کے مطابق ہو گیا تو ان کی طرف اچھال دیا نیزہ ناف کے نیچے لگا اور دونوں پاؤں کے بیچ سے پار ہو گیا انہوں نے میری طرف اٹھنا چاہا لیکن مقلوب ہو گئے میں نے ان کو اسی حال میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ مر گئے اس کے بعد میں نے ان کے پاس جا کر اپنا نیزہ نکال لیا اور لشکر میں واپس جا کر بیٹھ گیا میرا کام ہو چکا تھا مجھے ان کے سوا کسی اور سے سروکار نہ تھا میں نے انہیں محض اس لیے قتل کیا تھا کہ آزاد ہو جاؤں چنانچے جب مکہ آیا تو مجھے آزادی مل گئی مسلمانوں کی بالادستی اللہ کے شیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر حضرت حمزہ کی شہادت کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو سنگین خسارا اور ناقابل تلافی نقصان پہنچا اس کے باوجود جنگ میں مسلمانوں ہی کا پلہ بھاری رہا حضرت ابو و عمر علی و زبیر مصحف بن عمیر طلحہ بن عبید اللہ عبداللہ بن جہاش، سات بن معاذ سات بن آبادہ سات بن ربی اور نظر بن انس وغیرہ ایسی پامردیوں و بازی سے لڑائی لڑی کے مشرقین کے چھکے چھوٹ گئے حوصلے ٹوٹ گئے اور ان کی قوت بازو جواب دے گئی عورت کی آغوش سے تلوار کی فروش شہبازوں میں ایک اور بزرگ حضرت حنزلہ الغسیل نظر آ رہے ہیں جو آج ایک نرالی شان سے میدان جنگ میں تشریف لائے آپ اسی ابو عامر راہب کے بیٹے ہیں جسے بعد میں فاسک کے نام سے شہرت ملی اور جس کا ذکر ہم پچھلے صفحات میں کر چکے ہیں حضرت حنزلہ نے ابھی نئی نئی شادی کی تھی جنگ کی منالی ہوئی تو وہ بیوی سے ہم آغوش تھے آواز سنتے ہی آغوش سے نکل کر جہاد کے لیے رواں ہو گئے اور جب مشرقین کے ساتھ میدان کارزار گرم ہوا تو ان کی سفید چیڑتے پھاڑتے ان کے سپہ سارا ابو سفیان تک جا پہنچے اور قریب تھا کہ اس کا کام تمام کر دیتی مگر اللہ نے خود ان کے لیے شہادت مقدر کر رکھی تھی چنانچہ انہوں نے جو ہی ابو سفیان کو نشانے پر لے کر تلوار بلند کی شداد بنوس نے دیکھ لیا اور جھٹ حملہ کر دیا جس سے خود حضرت شہید ہو گئے تیر اندازوں کا کارنامہ جبل رما پر جن تیرندادوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متین فرمایا تھا انہوں نے بھی جنگ کی رفتار مسلمانوں کے موافق چلانے میں بڑا اہم رول ادا کیا مکی شہ سواروں نے خالد بن ولید کی قیادت میں اور ابو عامر فاسخ کی مدد سے اسلامی فوج کا بائیں بازو توڑ کر مسلمانوں کی پشت تک پہنچے اور ان کی صفوں میں کھل بلی مچا کر بھرپور شکست سے دوچار کرنے کے لیے تین بار پرزور حملے کیے لیکن مسلمان تیر اندازوں نے انہیں اس طرح تیروں سے چھننی کیا کہ ان کے تینوں حملے ناکام ہو گئے مشرقین کی شکست کچھ دیر تک اسی طرح شدید جنگ ہوتی رہی اور چھوٹا سا اسلامی لشکر رفتار جنگ پر پوری طرح مسلط رہا بلا کر مشرقین کے حوصلے ٹوٹ گئے ان کی سفید دائیں بائیں آگے پیچھے سے بکھرنے لگی گویا تین ہزار مشرقین کو سات سو نہیں بلکہ تیس ہزار مسلمانوں کا سامنا ہے ادھر مسلمان تھے کہ ایمان و یقین اور جاں بازی و شجاعت کے نہایت بلند پایا تصویر بنے شمشیر و سنان کے جوہر دکھلا رہے تھے جب قریش نے مسلمانوں کے تابڑ توڑ حملے روکنے کے لیے اپنی انتہائی طاقت صرف کرنے کے باوجود مجبوری و بے بسی محسوس کی اور ان کے حوصلے اس حد تک ٹوٹ گئے کہ ثواب کے قتل کے بعد کسی کو جرت نہ ہوئی کہ سلسلے جنگ جاری رکھنے کے لیے اپنے گرے ہوئے جھنڈے کے قریب جا کر اسے بلند کرے تو انہوں نے ہونا شروع فرار کی راہ اختیار کی اور بدلہ و انتقام بحالی عزت و وقار اور واپسی مجد و شرف کی جو باتیں انہوں نے سوچ رکھی تھی انہیں یکسر بھول گئے ابن ساخ کہتے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں پر اپنی مدد نازل کی اور ایسی کٹائی کی کہ وہ کیمپ سے بھی پرے بھاگ گئے اور بلا شبہ ان کو شکست فاش ہوئی حضرت عبداللہ بن زبیر کا بیان ہے کہ ان کے والد نے فرمایا واللہ میں نے دیکھا کہ ہند بنتے اور اس کی ساتھی عورتوں کی پلیاں نظر آ رہی ہیں وہ کپڑے اٹھائے بھاگی جا رہی ہیں ان کی گرفتاری میں کچھ بھی حائل نہیں صحیح بخاری میں حضرت برابن عازف کی روایت ہے کہ جب مشرقین سے ہماری ٹکر ہوئی تو مشرقین میں بھگدڑ مچ گئی یہاں تک کہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ پنڈیوں سے کپڑے اٹھائے پہاڑ میں تیزی سے بھاگ رہی تھی ان کے پاس دکھائی پڑ رہے تھے اور اس بھگدڑ کے عالم میں مسلمان مشرقین پر تلوار چلاتے اور مال سمیٹتے ہوئے ان کا تعکب کر رہے تھے اللہ حمد صلی علی محمد پیشکش رہ پر